مسئن کی, کی مزکور متحد ہے مول مطلعہ لگے جو مختلفین ہے کہ شیف مولا ہے کہ جاہیاتی بین آجلین فقیل اللہ من بارا ہی کا حضوران او خلاہ فرطا سنیا یهودی و باو مادرات جبا جاہیاتی فلا نگلاتا یترابا یا قرامر مرسا فرطا رابا من سجارہ دی باب اللہ وثیتہ لی وارس ملا وثیتہ لی وارس نشترے وثیت نفارد وارس ہی نے اللہ عظیم لا وثیتہ دام صلی اللہ علیہ وسیتہ لی وارس مذاتن منارے فضلہ ذات ورثہ ویا کو نیوی نیو داگی گر گئی کہ مذاتن راضی شو نہ بے نپاس گرنی او کو ورثہ بناڑے جے حق الورسان یعنی قال حق واجلی اذرہ فورا سے جاری نہ گئی اندو نے مارا تھا کہ ونسنشت ورثہ نازیم وجرے ورثہ اجازت وکرا نافذ بھی کرے اجازت میں باطل بھی ہے اور اگر تعالی محمد نیوت نام قران قرن یا ندی نہ ندان یا کوئی قران اور مولوی وہ لا اوپر سے تھا تو کے علاوہ اتنی بھی چیزیں مکافات وہ سید فاضل مولا تم کہ ان طرح کا خیر نصیب جو والدے ان کو نہ والا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید نہ مراد سید بن مافین بہادر حضرت نسل کرنا باق ماحب اسجی دا کو خطو دارنا او تعین دا حصہ صلاحہ جاہلے ذکر مسئلہ حضور مسئلہ و جاہلہ ابو یعنی دیکھو اللہ واحد منہ مصور سے جاہلہ علمان عباس رمان ورہو بانی تولیس پہلیس پہلیس اس لحاظر آسر نے دیکھن اس لحاظر حدیث دیکھن دا شکل ترجمہ مطلب دا حدیث دیکھن ابو ضبور کرمی دیکھن آگر صلیت دیکھنے دیکھنے دیکھنے سرتان نبی کلام رضی اللہ ترجمہ کیجئے ترجمہ تو ترجمہ سے کیجئے بعد میں کنا سے آیا نہیں کرے میں دی اور اج ہدار کے مجمعہ ذکا ف آیات البانی ثبوت تحسلا لے والا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیں وارثین کو جو دو نک کا حدیث سلام تلاوت سے وارثین ماں بہن کا دین نہیں ہوتی اس کا ثبوت جیسا سنا حکم لذاتہ کی عند لمو درست ہے رقم دار کی جائز ہے لیکن افضل جائزد کا درشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلح صلح بے بے وقع من ذات بیزی بیوا کے خلاف ہونے کے ادثر خان گنداز کے اپ کو سب سے کم سے زیادہ اور حریزن حریز انتام کے حالت کے جتوتمحتاج ہے او قیلادی کے جن کے دن مستعین بیخلا دی کے اجزیتی نبی نجماتش کہ تو خیرات کی قدیس حالات کی کی اس بحادل حالات دیتے جوڑ تو اس حد کی سڑے مختاجی مالتا ہے اندگی حریصن او قاوشکون کے دو مال تام الغناء والے تام امید کے دو غنائی دیگی دو فکرنا کہ دو تو مختاجی ولا تمہیں لو تاخیر بکور صدقی کہ دے حد تا تاخیر ہوگی جی حد تذا روح مرے گھٹی تھا سبدا ہو کیوں سے شروع کی قلت و ابلان القضاء و ابلان میں تقسیم شروع کی وقت قائل ابلان دول پلان پلان نمبرات موسائلہ ہو حضرت اینا مراد وارشتی لکبہ دقا حین کی جو قرد خلال موت انتقال دماغ راجی ردوس پر رضی امان خیراتی کی رضی فیدہ رضی امان خیراتی کی مابو صلی اللہ عجلہ مماری واسیاتی <تصال> مقصود دار یو دا دا سا او نہ و جہات مقصد حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور چیزیں متقض میں شامل ہیں دین دوارث اور غیر وارث تھا چیزات اور آدے آو ضروری نہ تجو اقرار دم مریض پر دین دوارث دفع سے اش چیزیں نہیں بیان تھا اس بات پر اور دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویل کر ان چلے صلی اللہ اور سوالا اور پرے آثار والے پیش بدی تباق اقرار دم مریض پر دین دین دو دو دو بھی کو مرض کی بہارت کی اثرات کرے کے چرے اسباب معلوم و تعین مطلب معلوم ہو چاہیے جی معلوم او جی ناراضے چندرم دے تو عبد اللہ آپ کو چریح اقلال آگا پاپا تھا آپ کو چریح اقلال رہے ہو کردے کردے ہوگا دے سینے دے محکوک رواب دے لیکن میں بحالی دا دا کہ دا اقلال سینے دے شراح تکورے نہگی دا تحقیقت محارفی کی چاہناب کو دے مسابلہ کی متفرد دی لیکن لاحساہ آگا تفرد دا اقلال پھدے کی دا سینے دے معلوم مقصد ہے رواد احمد, احمد اللہ دا دے. دو امام بس دا دے. کی ان کام بغیر جذروض دفعوں سے یہ مت بولے لگا او کچھ کو شود درود سی کے بارے وہ سے تھا ہاں نلامہ کو دے متابقت اللہ نے کہ کل ذیلہ باسی محروم دے کہ بغیر اس کی اگے دور کی تو محمد غیر مسافر کو کی دا دا دی کہ اتلاف دا وہ سمے معلوم نہیں دے ورثن بلاد حضرت رسول اعظم علیہ نے ذکر میں مدھم دے ذکر نامے نے بھی گلہ کرے امام بخاری امام بخاری اپکم شراح نے ذکر کیے کہ وہ نہ پر ایک متفرد جلال سے ہوں نہ بلکہ داد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کی مدھم اور غیر مدھم دایور وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر احسان دروی زائی او زائی او زائی او زو شفنگ نے شاہی دار بخاری مسند نے اقرار دو اقرار تو مریض ریل وارس کا سید ہے لول دو تابعیر ناقوال ذکر کے فیضی بانے اقرار تو سید ہے دعا درہیں ذکر کے حلقت کی یو آیات کریمہ ان اللہ عمر کم انتوادنا مانا سے راہ جہا عمر کی آذاق امکاتا فعضاتا کردو بانے کرنا کرنا تو دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دے نا تو دعویٰ اقرار ہو تو تو ساری نہیں اقرار ہے متبر نہیں ہے کہ نہیں ہیں جی میں نے کہا یہ دعویٰ تسلیب ہے دارین کہ باوثاب کے مناقب تراضی اپ کے تو میرا خان جو گرے اقرار در میری متبر نہیں ہے کہ اناب سے کر جا گے عزت میرا خان احناف اور اعتراف کے وقت جی او او دے دے دی, دی, دی برادری آیاتی کریمہ والے <سؤال> شان سے کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ذکر کے نظرهم ایند بخاری اور داغد ملبرو جتو نے قائل لکھا ناظر تدی الہ حق المکلف لہ مکلمہ نظر حق مکلفہ تلے جے کمارہ سے داغد فرتا چھو نے اور نظر تدی مابرا الہ حق الوراث حق وراثو تلے داغد وچ اقرار سرا کو اگر جہنا تو اطلاع ا اتبع حق رسول سماۃ مناسبوں منگو کہ اتباع اقرا کے با حق ورسلت تم تعلق حق ورسول صلی اللہ علیہ شان بائے اتباع اقرا کے اتباع حق نظر نظر لیا حق ورسلت ایک غلیظی غیر حق بات الاول نظر احتباب دے اقرار طرح بعد وچ اے حق متلہو بات لیے گی حق اور رسو بات لیے گی اور دا مراسم نے حق اور رسو اگلی دو حق دے اطفالات دے نمو آیات النقص کنتت والجواب دو ورثو دا حق امانت ہے اساں جو جہا کا دادی ورثا بتا لو تے دا حق بات شی متکری کی بلکہ بلکہ زیادہ اور یہ حق ثابت ہے۔ روز پہدبار دیکھ تو اقراصرا بطلان د حق دو او اللہ جی دی کہ ان لا امركم ان عبد الامانات الا اللہ تو قرن کر جواب کر جواب سب سے کاغی دارا کر کے باغلاوان اطاعت بطلان اقراصرا بتان د حق دو کرہلا ولی نمو تو پہدبار د اقراصرا حق دو بطلان حق نے پیش کی او داد او حق دے او بقال چ داول پیشی اقرار باتیں میں پیشی نمو کو تو ورثہ حق نہیں حق نہیں ہے عباس عبد الشدید نے فرمایا کہ ما لا اله الا الله ہم ہم کی آیات کرام متقض نشانی عدم اعتبار کے قادم روح کی خیانت سے دے امین کے نہمارے حجت حجت مقام دانس دی اقرار لا یاد مقام سے شرک اولاد شہادت والدین اولاد سیخی جن سیخی جن سیخی جن اتحان دے اگر اگر کا پتہ پورا دو اصول الحال سے انہیں چکرو معنی لے گئی نوابان وصول کا موت بعین لقدنکر کا حدا خان دفعہ یا تو اگر مسی کی یہ رواد تب دو پر نیا کیرا دی حرام کی داوری عادت تو ایک بلکہ جو ہمت نوجودہ دراز دے کر بے, بے دینا دے کر کے نس نہ اگر اضیہ ہوئے ثابت ہے ہو کی ملک کی تو خلاصہ تجدید ملک غیر لرا تجدید ملت غامر اپ کل شبان جن دے او خلاف اقرار دل وضعانہ وجہ کہ اخبار دے انشاءاللہ اخبار دے دیو ملک ثابت تھا نا یعنی ملک, ملک ماف نہیں جی بلکہ داغ کی داغ تو چی چیز ہو فرمان پرچہ میں موضوع ملکیت را جی یا وہ اگر خود موقع نہ اور خلاف تدریس علماء کی تجدید دیمک ذل دی ہے اقبار ذم ملک کے صاحبان نے فرض وقیع حسیندر کے اقرار بی دین کی تجدید دیمک ذل الغام تجدید دیمک ذل الغام کا ثبوت جمعنا دفع اللہ اور کے سابقہ نے تجدید ذم ملک بین و ما عمل نازین و تاوس واطوا و ایم نو سینا اجازه کرال مریض بھی دینت یہ جا کے نے کراد مریض بدیل بانی اپو ام دفن ماری احمدی و ذکر کی اجازت کراد مریض بدیل بانی کھلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تو ہمیں سنی کنا دجئے ہم کو صدا صلی اللہ علیہ مریض بدیل بانی تدین صحت نے نام دے دیما سن سی اپ چرے دے دا اقراد مرضت دین دمارز نو دو پار و مجار امام بہ نے کتاب امام بہ واز امام اور یہ جانو لکھو یہ جانو مثلا ان 70 نو تو ریش کے دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقال حسن حق ما صدق به الرجل اپ يوم من الدنيا و يوم من بعذنا میں تھا مصنبی کہ مجھے شک نہ احق زمانہ اپ احق زمانہ بہتر زمانہ کی تصدیق کو शिवाय जिन्हें صحیح نہ کرنے کی بلاز دا ہاں ادذ کا غالبات تو دیکھے دے دروغ نو یہ غالبن اصل غالبات میدان جا ذکر مریض برین اور طار ابراہیم مرہ کا مزاب الوارثا جی کو مبری سمریز بریو کر دی وارث رہن ہے نا برہ ماں دی کو مت مسدد اس کا دین تنوتی اوصارہ پھر میں حدیث اللہ میں سے امرا دول فزاریا دادا ممارش احمدی اونگی دادا بعد اقرار نے محل سرے اقرار دے اقرار دے مریز للوارث دادا بعد اخبار نہ رے اخبار دے دل فرش دے چنگنے دے دی کو کمرے کی چتی دی دادا بنی دی تا سوزے یہ یعنی اتنا فضارہ چندا میں کیوں منتقل کیا گیا تھا اتنا بڑا ہے تجدید یہ کاہ مہاد انشاء اللہ اضا اخبار محض ہے اخبار اباظہ ما ہے یا اللہ تو شفاء اور شفا اول در دی بھی میں حضرت زینب اللہ تو شفاء امراض الغزاریہ عما ولکال چنبش جداکنے اور ریکنے رزق خدا فظاریہ در ہر اعمال نہ اد اندر پدے باں دروازہ دین زید قبر چکم دروازہ درنے کی سے شیوی تو سامان تقسیم کیبر کی بھارت الاقال مولا عند المولى كنت اعطيت انا ما بخي اعطيت قليل داغ اكبر اون دادا تو تاجازا قالا ثاني قال لك المراد كانوجا ان زوجي قزاني دام بالذين سابقا ذا زوجي قزاني دي زوج ماطا و قرضادين ما لا قليل جماه جماه بني و قبس من اب شروع دا اقوال تامین ذکر کو قال بعض الناس صلاح جس کا نا ذکر جدا سے نہیں دا یہ ذکر کی تفصیل میں دایو انا بلا و مسکن دال اور قولا اخر دو امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ امام علیہم دعو و الحمدللہ مطلب و تمام فرغیوتم لا یجوز اقرارہ لسوء اذن نبیہ نز دج اج اقرار تمہاری سمجھ سے سو اذن لفظ معنی للورثہ متارذہ قافل تفصیل صحیح نہیں احتسان عمل مقابل بانی تو مقابلے مقابل کیا سے یعنی اور دلیل بانی کیا ات گردیو کنا سی میں بس عمل کرنے کے ساتھ اس مصمتات رفقار جو دے قرارو جائ دزار بیمار وجا اور بزار مظاربہ مختص جدہہ کا حکم دے کی قابید دین صحیح قانون کا نو تعلق میں تمندی کرتا ہے اطراب تجدید میں دے اور دا اخبار ماہنامہ ان شاء اللہ جناب چالا تمام تو بن کی جناب ہمارا فرض تھا سب قول حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی جو درشو جا مالی نہ